ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر اللہ اپنی بندوہے میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا کام ناؤ کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے اور مسلمانوں ہے کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے